اشرا ذ الحجہ اور سلاۃ الطبیح اللہ اکبر کبیرہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب اور محترم چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو صلاط الطبیح تعلیم فرمائی یہ بڑی عجیب نماز ہے اشرا ذی الحجہ میں ہمیں تحلیل تکبیر تحمید کے کثرت کا حکم ہے ان چار رکعت میں تین سو بار تیسرا کلمہ ہو جاتا ہے گویا کثرت کا پہلا درجہ پورا ہو گیا اللہ اکبر کہہ کر سلاۃ التسبیح شروع کرے اب نہ کوئی کال نہ میسج نہ بات نہ خلل چار رکعت میں تحلیل تکبیر تحمید تصبیح سب کی کثرت ہو گئی بعض اہل علم کو اس نماز کے ثبوت میں اختلاف ہے مگر مجاہدین کے امام و مرشد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی اس کے قائل ہیں اس لیے ہم اطمینان سے ادا کرتے ہیں